تو آتار لایا انہیں فریب سے پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر وان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنی بدن پر جنت کے پتے چپٹانی لگے اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منانا کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شتان تمہارا کھلا دشمن ہے